الحمد رب العالمین وسلاۃ وسلام علی سید المرسلین اما بعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ وسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلط والسلام السلام یا نبی اللہ علی یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے نغمات رضا پچھلے سلسلے میں ہم نے خوبصورت کلام کے کچھ اشعار سنے تھے اور اب اسی کلام کے بقیہ اشعار سننے ہیں کلام اتنا مشہور ہے کہ شاید ہر ہی عاشق رضا کو اس کلام کے کچھ اشار یاد ہوں گے کلام ہے واہ کیا جو کرم ہے شہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا عظیم و شان کلام کے کچھ اشار بھی سنتے ہیں اور انشاء اللہ شرح بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تیرا قدموں میں ہونا یعنی صحبت اور خدمت میں رہنا یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کے قدموں میں ہم ہیں تو یعنی ان کے قریب رہنا ان کی خدمت میں رہنا غیر کا منہ دیکھنا یہ بھی محاورہ ہے کہ آپ کی غلاموں کی شان استغنا بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی طرف کیوں نظر کی جائے اچھا نظروں پہ چڑھنا یہ بھی محاورہ ہے سبحان لغور کی دیئے قدموں میں رہنا غیر کا منہ دیکھنا اچھا پھر نظروں پہ چڑھنا یہ محاورے کے لفظ لیکن ایک ہی ساتھ استعمال کیا یعنی پسند آ جانا نظر پر چڑھ گیا ہے نا پسند آ جانا اس سے مراد یہ ہے اچھا اب تلبے سبحان اللہ پاؤں کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے جو پنجاب ایڈی کے درمیان کی جگہ ہے اس کو تلوا کہا جاتا ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ فلاح السلام کی بارگاہ میں ارض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو خوش نصیب آپ کی بارگاہ کا لنگر کھانے والے ہیں تو وہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں ڈالتے ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ جس نے آپ کا قدم مبارک دیکھ لیا وہ بھلا پھر کسی حسین سے حسین پرکشش چہرے کو دیکھنا کب گوارا اور کب قبول کرتا ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا امنی کلام الحمد اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہری علیہ اصلاۃ والسلام کو کیسی بابر کا صفات عطا فرمائی کہ جو شخص آپ کی غلامی میں آ جاتا بات طویل ہے اشارہ دے دیتا ہوں کہ حضرت زید آپ کی غلامی میں آئے تو ماں باپ کی شفقت کو بھول گئے پیارے آقا کا در وہ ہے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا پڑھے تلوار تیرا کون دوڑ سے اللہ تیراسان اگلا شیر سنیے دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ دے اللہ اللہ اللہ ابس سے براد بے فائدہ بے کار خوف آنے والے حالات کی جو پریشانی ہے پتا یہاں یہاں محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ پتے کی طرح دل اڑا ہے یعنی درخت کا جو پتا ہوتا ہے نا کتنا ہلکا ہوتا ہے اچھا پتا سا یہاں تو یعنی پتے کی طرح ہلکا سا اچھا اڑا جاتا ہے پریشان ہو رہا ہے پلّہ یہاں میزان عمل کے پلے کی بات ہو رہی ہے اور بھروسہ یہاں مراد آسرا ہے بہت خوبصورت بات کہ یا رسول اللہ اگرچہ میرا دل قیامت کے دن آمال تولے جانے کی وجہ سے اس کے خوف سے پتے کی طرح اڑ رہا ہے گھبرا رہا ہے کہ دل اس دن ہونا کیا ہے لیکن اس کا ڈرنا فضول ہے کیونکہ اگرچہ میرے امال کا پلہ ہلکا سہی آکا آپ کی شفات کا آسرا تو ہلکا نہیں ہے نا آپ تو ہے نا ایک شاعر لکھتے نا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ایک اور شاعر لکھتے ہیں دو میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دو زخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا یہ پاک علی اسلام جب آیت نازل ہوئی نا و لسو فیو اتی کا کا آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے پیارے آقا علیہ اسرت السلام سوچئے کیسے مہربان ہیں ہم پر فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا اب ذرا غور ایسے آقا ہیں تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا نبی پاک سے محبت پکی رکھیے ان کی سنتوں پر عمل رکھیے انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے حالات دیکھتے ہیں نا دل آبس یعنی بیکار دل آبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے دل آبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا دل بس ہو ستا ہے پڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بروسا تیرا پلہ بروسان اللہ،, اللہ سبحان اللہ اگلا شیر کیا بات کیا علاد حضرت نے اور کیسا دلاسہ دیا ہے آقا سے عرض کر رہے ہیں کہ آقا ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا سبحان اللہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ اس سیا سے مراد یہاں گنا ہیں خطائیں ہیں آقا سے عرض کی جاری آقا مانتا ہوں بڑا گناگار ہوں بڑا خطا مگر سے ایک گناگار کے لیے آپ کی رحمت کے آگے تو کوئی حیثیت نہیں نا آپ جب شفات فرمائیں گے تو بڑے بڑے گناگار بخشے جائیں گے آپ کے ایک اشارے سے ہزار نہیں لاکھ نہیں محاورے کے لیے کہا گیا سو لاکھ یعنی ڈیروں ڈھیر کی بخش ہوگی آکا آپ کے ایک اشارے ہونے کی دیر ہے اپنے اس غلام کو نہ بھول جائیے گا امام جامی نے اپنے کلام کے مقدے میں لکھا نا شفاعت را کشائی بر گناہ مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ آقا قیامت کے دن جب آپ اپنا دامن کرم اپنی شفات کا ہاتھ گناہ گاروں کے لیے پھیرائیں تو جامی کو نہ بھول جائیے گا یہ بڑی پیاری التجا ہے بڑی خوبصورت عرض ہے کہ آقا گناہ گار ضرور ہوں مگر ہوں آپ کا امتی کیا لکھتے ہیں ایک میں کیا میرے اس کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک میں کیا میرے اس کی حقیقت ہے کتنی Let's, Let's see. اللہ, سبحان اللہ میرے میٹھی بیٹی میٹھ اسلامی بھائیوں اگلا شیرا سنی اور ایمان تازہ کیجیے آکا سے ارض بھی کی ہے تو کس نرالے انداز میں کی ہے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے آکا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا سفان اللہ یہاں میل سے مراد جو بدن پر مٹی وغیرہ لگ کر میلا کچیلا جسم کو کر دیتی ہے یہاں گناہوں کی سیاہی مراد ہے یعنی یہاں سے میل سے مراد جو دل پر گناہوں کے خول چڑھ گئے یہ مراد ہے دھلے سے مراد دھل جائیں صفائی ہو جائے آقا سے عرض کی جا رہی کہ یا رسول اللہ آپ کی مہربانی سے میرا دل گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے تو آپ تو گنا قریب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ آپ سگے دل معصومین آپ کا دل بھلا کیسے میلا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ شکے صدر کی طرف بھی اشارہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلط و اسلام کا حیات طیبہ میں چار بار سیدھا ہے مبارک کھولا گیا اور اس میں مزید نور کی برسات کی گئی تو ایسا نورانی دل ہے آکا آپ کا ایک نگاہ فرما بھی دیئے تو میرے بھی دل کے میل دھل جائیں گے میں بھی صاف ہو جاؤں گا بس آپ کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے اور کیا خوبصورت بات ہے میرے میٹھے سلائی آقا کی چاہت ہے نا یقین جانے احادیث میں ایسی سی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے جو ادا ہو جاتا نا وہ ہو جاتا تھا جس کے بارے میں جو فرماتے ہوئی وہ, وہ بندہ ہو جاتا تھا بلکہ آقا تو وہ ہے قرآن کہتا ہے نا فلاں آپ کی چاہت سے قبل... قبلہ تبدیل ہو جایا کرتا میرے آقا کی چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے تو بزد اقسہ سے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبۂ بشرفا بن گیا ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت حدیث ذرا سنیے کیا شاندار روایت ہے عائشہ فرماتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلد فرماتا ہے اللہ آپ فرماتی ہے آپ کی بیعت خدا کی بیعت ہے آپ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے اور جس طرح آپ کی چاہت سے ہم گناہ گاروں کا ہر کام آسان ہو سکتا ہے تو پھر کیوں نہ آقا سے عرض کریں کہ آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا It is لا تیرا اللہ اگلا شیر ذرا سنیے گا اس کلام کا ایک ایک شیر موتی کی مانند ہے کمال کیا احاطہ حضرت میں لکھتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تھوڑا مشکل چیئر ہے لیکن کمال کی بات کی ہے تقدیر سے مراد یہاں قسمت نصیب ہے بھلی یعنی بہتر اچھی محف محبو اس بات محب کہتے مٹا دینا ایریز کر دینا اس بات یعنی ثابت کرنا دفتر یعنی رجسٹر یہاں مراد ہے یہاں مراد لوہے محفوظ ہے دفتر سے مراد اور کروڑا سے مراد قبضہ اور اختیاری پرانی اردو کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد یہ کہ اتھارٹی کیا بات لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی سے اگر میری قسمت خراب ہے تو آپ تو بجڑی بنانے والے ہیں. آپ کے قبضے میں قضاء و قدرت ہے آپ چاہیں تو میری میری قسمت سے بری باتیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں آپ کرم فرما دیں دعا کر دیں اور میری قسمت کی جو برائیاں ہیں وہ دور ہو کر اچھائیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے میری بری قسمت کو اچھی کر دینا آپ کے لیے معمولی سی بات ہے اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ تقدیر کیسے بدل سکتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے حدیث پاک میں ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اپنے نیک بندے کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اگر میرا بندہ مجھ سے اپنے لیے کسی کے لیے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو پناہ بھی عطا کرتا ہوں ایک اور حدیث پاک میں ہے میرے کئی بندے ایسے بھی ہیں اللہ فرماتا ہے جن کے بال بکھرے اور غبار آلود ہوتے ہیں دروازے پر بھی انہیں کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا لیکن اللہ کے لیے کسی بات پر یہ قسم اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے کیونکہ اگر اللہ لکھ سکتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے حدیث میں ہمیں جملے ملے کہ اللہ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے تو جو اس کے سردار ہیں جو سلطان المبیا ہیں جو اسفیا کے سردار ہیں جو جن و انس کے آکا ہیں وہ جب رب کے حبیب ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارے لیے عرض کریں گے تو ظاہر ہے ہماری بگڑی بھی بن جائے گی بہت خوبصورت بات ہے بڑی پیاری التجا ہے کیا خوبصورت بات ہے دوبارہ سنیے لکھتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے میں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا میری تفصیل پوری ہو تو بھلی کل دیکھے ہے میری تفصیل پوری ہو تو بھلی د تل پیک پیک ویڈیو بڑی سلامی بھائی اس دانت کا ایک اور شاندار شیر ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرا غور کیجئے میچ لائیں بھائی اپنے سخی بادشاہ اپنے کریم آقا سے کیسی خوبصورت التجا کی ہے کہ آقا آپ کے ٹکڑوں تکڑ پہ ہی ساری زندگی گزاری ہے آپ کی کرم نوازی سے ہی آگے بڑھے ہیں اب آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں دنیا والے تو زلیل بھی کرتے ہیں اگر کوئی مدد کر بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے مگر آپ کی شان وہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو آقا آپ جیسا کریم نہیں دیکھا اپنے در کے ٹکڑوں سے دور نہ کیجیے گا ان دنیا والوں کے در پر نہ جانا پڑے ورنہ یہ دلیل بھی کرتے ہیں یہ بات بھی پوری نہیں سنتے اور اگر دے بھی دیں تو احسان جتاتے ہیں آقا بس اپنے در ہی کا گدا بنائے رکھیے گا ایک شاعر لکھتے ہیں نا تیرا منگتا نہ در بدر جائے آکا تیری دہلیز پر ہی مر جائے میرے میرے وارث میرے غریب نواز میرا کشکول آج بھر جائے کیا خوبصورت بات عالت نے کی ہے تیرے ٹکڑوں سے فلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سدکا تیرا نیچے اسلامی بھائی اگلا شعر سنیے دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے بے کسو تنہا تیرا کیا جانیے سے مراد کیا معلوم کیسی گزرے کیسی گزرے سے مراد کیسی مصیبت آ جائے در سے مراد یہاں دروازہ ہے اور بے قصو تنہا سے مراد بے یارو مددگار بڑی خوبصورت التجا ہے کہ آکا کیا معلوم آپ کے در اقدس سے جب دور جاؤں تو کن مصیبتوں میں پھنس جاؤں لہٰذا آپ کا گناہ اور بے یارو مددگار امتی بس آپ ہی کے در پر پڑا رہے اور یہی پر مرے کیونکہ قبر و حشر کی ہلاکتوں سے بچ کر ہمیشہ کا سکون یہی تو ملنا ہے اس شعر میں مدینہ منورہ کی موت کی آرزو کی گئی ہے جس کی ترغیب نبی پاک علیہ سلاط السلام نے خود ارشاد فرمائی آقا فرماتے مدینے میں مرنے والے کی میں آپ شفاعت کروں گا ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی بروز قیامت شفاحت کروں گا برحان اللہ اے میرے اسلامی بھائیو پھر کیوں نہ یہی تمنا کی جائے کہ بس مدینہ منورہ ہی ہمارا مسکن بھی بنے ہمارا متفن بھی بنے جب تک زندہ رہیں بار بار حاضری ہمارا مقدر رہے کیا خوبصورت بات ہے دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے پے پہ کسو تنہا تیرا اللہ اگلا شیر کیا شاندار التجا ہے جامع کی التجا کرنے کا انداز دیکھیں لکھتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری آئے آئے آئے آئے آئے. انداز اعلی حضرت کا ایسا کمال کا ہے کہ تڑپا دیتا ہے آکا تیرے صدقے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھو کو ملے جہاں چھلکتا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے صدقے سے یہاں مراد ہے کہ آقا آپ کی قربان آپ کے طفیل ایک یہ ایک کا مخفف ہے بوند سے مراد قطرہ۔ اچھو سے مراد اچھے اور نیک لوگ یہاں جام ہے جسے پیالہ ملے گا جامع کا چھلکتا یعنی لبریز بھرا ہوا کہتے آکا آپ پر قربان ہو جاؤ جس دن آپ, آپ کے توفیل آپ کے کرم کے توفیل نیک لوگوں کو آپ کے ہاتھوں سے بھرا ہوا جامع کوسر ملے گا نا میرا کام تو آکا آپ کے ہاتھوں سے جو جوسر اور سلسبیل کی ایک بوند ہے نا وہ بھی میرا کام بنا دے گی بس مجھے ایک بوند ہی عطا کر دیں گے تو میرا کام بن جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اپنے ایک اور کلام میں لکھتے نا جس کی دو بوند ہے کو سرو سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی پاک علی اسلام کی بارگاہ میں کی یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں پیارے آقا نے فرمایا میں ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پہ تمہیں مل جاؤں گا پل سرات پر اپنی امت کو وہاں سے پار کرا کے جنت میں لے جا رہا ہوں گا یعنی دوسری جگہ میزان پر جہاں امت کے امال تل رہے ہوں گے اور میں نگرانی کر رہا ہوں گا تاکہ جس کا پلہ ہلکا ہو اپنے کرم سے بھاری کر دوں حدیث کا مضمون ہے اور میں حوض پر اپنی امت کو حوض کے جام بھر بھر کے پلا رہا ایسے آقا ملے ہمیں کیا شفیق آقا ہیں قیامت کے دن تمام انبیاء نور کے ممبر پر ہوں گے اور آقا فرماتے میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لوں کیا خوبصورت منظر ہوگا جب آقا کریم کے ہاتھوں جامع کوثر تقسیم ہو رہے ہوں گے خوبصورت التجا ہے میں ایک اور مشورہ دوں گا آب زمزم پیتے وقت دعا کرنی چاہیے وہ دعا قبولیت کا وقت ہے اللہ آپ کو بار بار زمزم پینا نصیب کرے مگر سچ بتاؤں جس دن کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آب زمزم پیئے یا گمبد خضرہ کے سامنے زمزم نا تو ایک بار یہ شعر پڑھ لیجیے گا تیرے ست کے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا تیرے سد مجھے है है بوند بہت, بہت, بہت ہے تیری آقا بے تری جس دن چھو کو ملے جان چلکتا تیرا جس دن چھو کو ملے جان چھلکتا بار پھر اس شیر کو سنے اور التجا کریں اعلی حضرت نبی پاک کے نور اور آپ کی نور کی کرنے کہاں تک پہنچتی ہیں کیا پیارے انداز میں لکھتے ہیں حرم و او بغداد جدھر کیجیے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا حرم سے مراد مکہ پاک تیبا سے مراد مدینہ شریف بغداد جو دار الخلافا جہاں بڑے بڑے اولیا کرام موجود ہیں سبحان اللہ ہمارے غو سے پاک کا شہر بھی وہ ہے اب اس سے مراد جوت سے مراد نور اجالا شوا اور چھنا سے مراد ظاہر ہونا آکائے کریم مکہ ہو یا مدینہ یا بغداد یا کوئی بھی مقدس مقام جدر بھی نکاح اٹھا کر دیکھا جائے آپ ہی کے نور کے جلوے نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے بیچستانی بھائی مبارک مقامات کی جو بات ہے وہ ذہن میں رکھیے اور پھر نبی پاک کے جو جلوے ہیں اس کی برکتوں پہ یہ شعر سنیے کیا لکھتے آلاد رتھ حرم ہو طے با بغداد جدھر کیجیے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا ہر مغ جدھر کی جے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا جوت پڑتی ہے, ہے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چھل کے نادرین شاندار کلام خوبصورت کلام اپنے اختتام کو پہنچا سچ بتاؤں سلسلہ ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا کیا خوبصورت اشارے اعلیٰ حضرت کے دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے اللہ کریم غربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو فکر رضا عشق رضا درد رضا کا ایک ذرہ نصیب فرمایا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم